ایک عام سید اور ایک غیر سید عالم دین دونوں میں کس کا رتبہ زیادہ ہے یہ <laughs> موازنہ کون کرے گا ظاہر ہے کہ وہ یہ کہا جائے کہ وہ سید سید ہے، وہ عالم عالم ہے اور سبحان اللہ وہ سید بھی اگر عالم بن جائے تو پھر کیا بات علم فدل کے اعتبار سے اس کا ادب کیا جائے گا اور نصب کے اعتبار سے اس کا ادب کیا جائے گا دونوں کا ادب اپنے اپنے مقام پر ہے تو وہ اس میں موازنہ نہیں کریں جیسے کہ غالباً شاید امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے سوال کیا کچھ یاد پڑتا ہے کہ صاحب سید جاننم میں جائے گا ان فرما اللہ کی مرضی تو نہیں ہے کہ وہ جاننا میں جاؤ خود چھلانگ لگا دے تو کیا کرے ہاں اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ وہ جان جائے یہ خود ہی چھلانگ لگاتے تو کیا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا مقصد ہے سید بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور علماء نے لکھا تو نقل کرنے والے کہ اگر کوئی سید سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اس کو سزا دینے والا یہ آدمی یہ تصور کرے کہ, کہ شہزادے کے پیر میں غلازت لگ گئی ہے اس کو صاف کر رہا مارنے کی نیت نہ کرے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شرعی سزا اگر دے دی جائے تو وہ اس کا گنا معاف ہو جاتا اور شرعی سزا نہیں ہوگی تو یہاں بھی پڑے گا جیل میں اور وہاں بھی جو ہے وہ اس کو سزا ہوگی تو اس وقت بھی وہ یہ تصور کرے کہ گویا ہے کہ شہزادے کے پیر میں غلازت لگ گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ صاف کر رہا تو ظاہر ہے کہ سید ایک نصب ہے اور اس کا ایک الگ احترام اور ادب ہے علماء کا ادب ایک احترام اور ادب امیر ملت پیر جماد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدین شریف گئے تو مولانا ضیاء الدین سمدنی رحمۃ العالیٰ نے فرمایا اس معاملے بہت سخت تھے وہ کہہ لیجیے آپ کوئی آدمی دو میں آٹھ سال میں اسے مولوی بنا کر آپ کے حوالے کر دوں گا اور میں ایک لڑکا دیتا ہوں بیس سال میں اس کو سید بنا کر مجھے دے دو. میں تو عالم بنا کے آپ کو دے دوں گا اور آپ بیس سال رکھ کے سید بنا کے مجھے سید کا ادب حضور کے نصب کے اعتبار سے نہایت اور کا بھی نئی کتاب آئی مطلع ہاں غالب نہیں صاحب کے اس پر تو نے بڑی پیاری بات کہا کہ ایک صاحبی تھے ان صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ اللہ زبیر حضور علیہ السلام سلام نے کوئی خون نکالا یا تو کوئی چیز جنگ میں لگ گئی تھی کیا ہوئی اس سے خون نکالا تو ایک پیالے میں نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اس کو کسی جگہ چھپا کر آ جائے اسی جگہ ڈالنا کہ کوئی دیکھے نہیں وہ پیالہ خون کا صاف کر کے آ گئے پوچھا حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ میں ایسی جگہ ڈال کے ایا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں پائے حضور سے تو کوئی بات نہیں چھپی رہتی خود مسکرا کر فرما لگتا ہے کہ تو پی گیا تو اپ وہ خاموش ہو اور اس کی وہ تصدیق ہو گئی کہ وہ انہوں نے تو پی لیا حضور نے فرمایا یہ فرماتے ہیں کہ بہتا ہوا خون تو حرام اور قران کی نص تم پی گئے کلی کرو الٹی کرو نکالو کوئی ایسی تادیب نہیں اور آئندہ اس کی حرکت مت کرنا اپ تو کی تم نے بلکہ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون داخل ہو جائے یعنی تمہارے پیٹ میں داخل ہوا تو تمہیں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے ٹھیک ہے تو اعلیٰ حضرت مطلاء انوار میں ایک بہت لمبا وہ ہے استدلال تفضیل پر بحث ہے اس میں فرماتے اے خون کا جب یہ حکم ہے تو حضور کے آل کا کیا حکم ہوگا تو بہرحال ہر ایک کا مقام اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفق دے